امام رکو سجود کی تصویر یا سلام پہلے پھر لے تو مقتدی پیروی کرے یا پوری تصویر پڑھے دیکھیے امام رکو یا سجدے دیں امام نے تین تصویر پڑھی اب امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ کو تیسری یا سات تصویر پڑھنا ضروری نہیں امام کے ساتھ جو ہے وہ آپ اڑ جائیں رکو سے امام کے ساتھ اگر ایک بھی آپ نے پڑھ لی تب بھی ہو جائے گی فرض کیجیے کہ ایک تصویر بھی آپ نے نہیں پڑھی کوئی امام اتنی تیز نماز پڑھا رہا ہے جیسے آج کل بادی تراویاں ہوتی کہ آپ نے سجدہ تو کر لیا مگر ایک تصویر کا بھی موقع نہیں ملا تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی اس کی دلیل یہ ہے کتب فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جماعت اگر رکو میں ایک مختیم اوپا اس نے کیا, کیا؟ وہ رو میں شامل ہو گیا جیسی اس نے رکو کیا ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچے سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ بھی کہنے کا موقع اسے نہیں ملا لیکن گھٹنوں تک اگر ہاتھ اس کے پہنچ گئے تو رکو ہو جائے گا اگرچہ اس نے تسبیح نہیں پڑی رکو ہونے کا مطلب کیا ہے تو اسے رکعت مل گئی